اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے میرے مصطفی ایپیسوڈ سکسٹی ایٹ کر رہی کل مختوم اخلاق او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال قلق اور کمال قلق سے متصف تھے جو بیان سے باہر ہے اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا دل آپ کی تعظیم اور قدر جذبات جذباتی قد قد چنانچہ آپ کی حفاظت و اجلال و تقریب میں لوگوں نے ایسی ایسی فدا کاری اور کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی آپ کے رفقا اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ سے محبت کرتے تھے انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو قراش آ جائے قاہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں اس طرح کی محبت کی وجہ یہ تھی کہ عادت جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے ان کمالات سے جس قدر حص وافر آپ کو عطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا زیل میں ہم آجزی و بے معائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ کے جمال و کمال سے ہے حلیہ مبارک ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مابت فضائی کے قیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی رمانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا چمکتا رنگناک چہرہ خوبصورت جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر سرمگی آنکھیں لمبی پلکیں بھاری آواز لمبی گردن سفید و سیاہ آنکھیں سیاہ سرمگی پلکیں باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو چمکدار کالے بال خاموش ہو تو بابقار گفتگو کریں تو پرکشش دور سے سے دیکھنے میں سب پر پرجمال قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں گفتگو میں چاشنی بات واضح اور دو ٹوک نہ مختصر نہ فضول انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں درمیانہ قد نہ ناٹا ان نگاہ میں نہ ججے نہ لمبا ناگوار لگے دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سب سے زیادہ تازہ و پر رونق رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ تو توجہ سے سنتے ہیں کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں متا مکرم نہ ترش نہ لگو حضرت علی رضی اللہ آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ نہ لمبے ترنگے تھے نہ کے سے تھے زیادہ تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت تھا نہ ٹھنڈی چھوٹی اور پیشانی پست چہرہ کسی قدر گلائی لیے ہوئے تھا رنگ گورا گلابی آنکھیں سرخی مائل پلکیں لمبی جوڑوں اور مونڈوں کی ہتھیلی بڑی بڑی اور پاؤں پر گوشت اور چل رہے ہیں جب کسی طرف ملتفت ہوتے تو پورے وجود کے ساتھ ملتفت ہوتے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی آپ سارے امبیا کے قاتم تھے سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر جرتمند سب سے زیادہ صادق الہجہ اور سب سے بڑھ کر عید و پیمان کے پابند وفا سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی جو آپ کو اچانک دیکھتا حیبت صدا ہو جاتا جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا حضرت علی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا سر بڑا تھا جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھی سینے کے درمیان بال کی لمبی لکیر تھی جب آپ چلتے تو قدرے جھک کر چلتے گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں حضرت جابر بن سمرا کا بیان ہے کہ آپ کا دہانہ کشادہ تھا آنکھیں ہلکی سوکی لیے ہوئے اور ایڈیاں باریک حضرت ابو تفیل کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ پر ملاہت چہرے اور میانہ قدر و کے تھے حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار نہ قارس سفید نہ گندم گون وفاق کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے صرف پٹی کے بالوں میں سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے حضرت عبداللہ بن بسر کا بیان ہے کہ آپ کے انپکا یعنی نچلے ہونٹ کی داڑھی میں چند بال سفید تھے حضرت برا کا بیان ہے کہ آپ کا پیکر درمیانی تھا دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے میں نے آپ کو سرخ جوڑا تن کی ہوئے دیکھا کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے اس لیے بال میں کنگی کرتے تو مانگ نہ نکالتے لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے حضرت برا کہتے ہیں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی کا چہرہ تلوار جیسا تھا انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ گول تھا ربی بنت کہتی کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے حضرت جابر بن سمرا کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا آپ پر سرخ جوڑا تھا میں رسول اللہ کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا آ کر اسی نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں حضرت ابو ہلیرا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی لگتا تھا سورج آپ کے چہرے میں روان دماں ہے اور میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتاد نہیں دیکھا لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور وہ دھاگہ کاٹ رہی تھی پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ مبوط ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر ابو کبیر ہزلی آپ کو دیکھ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کے اس شیر کے حقدار کسی اور سے زیادہ آپ ہیں جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھوں تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے آپ امین ہیں چنندہ و برگزیدہ ہیں قیر کی دعوت دیتے ہیں گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریخی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ زہر کا یہ شیر پڑھتے جو حرم انسان کے بارے میں کہا گیا تھا اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی چودھویں کی رات کو روشن کرتے پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو چہرہ سکھ ہو جاتا گویا دونوں رخساروں میں دانے انار نچوڑ دیا گیا ہے حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں اور آپ ہستے تو صرف فرماتے تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ آپ کے دان سب سے زیادہ خوبصورت تھے حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے جب آپ گفتگو فرماتے تو ان گپتگو کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی پلکیں طویل داڑھی گھنی پیشانی کشادہ ابرستہ اور ایک دوسرے سے الگ ناک اونچی رفتار ہلکے لبہ سے ناف تک جھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں البتہ موڈوں پر بال تھے شکم اور سینا برابر سینہ مستہ اور کشادہ کلائیاں بڑی بڑی ہتیلیاں کشادہ تلوے قالی آزاب بڑے بڑے جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے حضرت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دباج نہیں چھویا جو رسول اللہ کی ہتھیلی سے نرم رہا ہو اور نہ کبھی کوئی کوئی یا مشک یہ خوشبو سے بہتر رہی ہو حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا حضرت جابر بن سمرا جو بچے تھے آپ نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ نے اسے اتار کے سے نکالا ہے حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک کی کے مشابہ تھی یہ بائیں کندھے کی کری نرم ہڈی کے پاس تھی اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگٹ تھا کمال نفس اور مکاری میں اپلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بلاغت میں ممتاز تھے آپ طبیعت کی نکھار فکروں کی جزالت معنی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوام القلم جامع باتوں سے نمازی گئے تھے آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم ادا ہوا تھا چنانچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گپتگو فرماتے آپ میں بدویوں کا زور بیان اور قوت تکاتب اور شہریوں کی شستگی الفاظ اور شفتگی و شائستگی جماعتی اور وہی پر مبنی تائید ربانی الگ سے برد قوت برداشت قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اور صاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی حفاوت جانی جاتی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی رسانی اور بدماشوں کی کچھ سری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی آپ کے صبر و حلم میں اس قدر اضافہ ہوتا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے آپ نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے آپ سب سے بڑھ کر غیز و وغذب سے دور اور سب سے جلد راضی ہو جاتے جود و کرم کا وصف ایسا کہ اس کا انداز ہی نہیں کیا جا سکتا آپ اس شخص کی طرح بخش و نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا اندیشہ نہ ہو ابن باس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پہ کرے جود و سقا تھے اور آپ کا دریائے سقاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبرائیل آپ سے ملاقات فرماتے اور حضرت جبرائیل رمضان میں آپ سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی ثقافت میں بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ پیش پیش ہوتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہیں کہہ دیا ہو شجاعت بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا آپ سب سے زیادہ دلیر تھے نہایت کٹھن اور مشکل موقع پر جبکہ اچھے اچھے جاں بازوں اور بہادروں کے پاؤں اکڑ گئے آپ اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے گئے پائے سوات میں ذرا لغزش نہ آئی بڑے بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے ہیں مگر آپ میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی حضرت علی کا بیان ہے کہ جب زور کرن پڑتا اور جنگ کے شولے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ کی آڑ لے لیا کرتے آپ سے بڑھ کر کوئی دشمن کے قریب نہ ہوتا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو قطرہ محسوس ہوا لوگ آواز کی طرف دوڑے راستے میں رسول اللہ واپس ہوتے ہوئے ملے آپ لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے اس وقت آپ ابو طلح کے ایک ننگے گھوڑے پر سوار تھے گردن میں تلوار ہمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے ڈرو نہیں کوئی خطرہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا دار اور پست نگاہ تھے ابو سعید قدری فرماتے ہیں کہ آپ پردہ نشین کماری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی چہرے سے پتہ لگ جاتا اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ بہ نسبت عموماً کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات رو در رو نہ کہتے اور نہ کسی کی کوئی ناگوار بات آپ تک پہنچتی تنام لے کر اس کا ذکر کرتے بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں فرزدک کے اس شیر کے سب سے زیادہ صحیح مزدع آپ تھے آپ حیا کے سبب نگاہ پست رکھتی ہیں اور آپ کی حیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی ہیں چنانچہ آپ سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ تبسم فرما رہے ہوں آپ سے زیادہ عادل واد دامن صادق اللہجہ اور عظیم الامانہ تھے اس کا اعتراف آپ کے دوست و دشمن سب کو ہے نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا جاتا اور دورے چاہلی میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے جامع ترمیزی میں حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ سے کہا ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الزَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں پھر اقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متحم کرتے تھے تو ابو سفیان نے جواب دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متوازے کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے مسکینوں کی عیادت کرتے فخرا کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے غلام کی دعوت منظور فرماتے صحابہ کرام میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے جوتے خود داغتے تھے اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کا کام کاج کرتا ہے آپ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے اپنے کپڑوں میں جوئیں تلاش کرتے اپنی بکری دہتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلح رحمی فرماتے لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحمت مربت سے پیش آتے رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے آپ کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ بدقلقی سے سب سے زیادہ دور نفور تھے نہ عادت ان فحش گو تھے نہ بت کل فحش کہتے تھے نہ لانت کرتے تھے نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر طرف و اختیار فرماتے اپنے قادم کا کام خود ہی کرتے تھے کبھی اپنے قادم کو اف نہیں کہا نہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اتاب فرمایا مسکینوں سے محبت کرتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے کسی فقیر کو اس کے فخر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے ایک بار آپ سفر میں تھے ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا ایک نے کہا زبح کرنا میرے ذمہ دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمہ تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی جمع کرنا میرے ذمہ صاحبہ نے کیا ہم آپ کا کام کر دیں گے آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں کیوں اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے اس کے بعد آپ نے اٹھ کر لکڑی جمع فرمائی آئیے ذرا ہند بن ابھی حالہ کی زبانی رسول اللہ کے اوصاف سنیں ہند اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غموں سے دو چار تھے ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے آپ کے لیے راحت نہ تھی بلا ضرورت نہ بولتے دیر تک خاموش رہتے بات کا آغاز و اختتام پورے منہ سے کرتے یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی نہ کوتا ہی نرم کو تھے جفاجو اور نہ قدرے نہ مذمت نہیں فرماتے کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف حق سے کوئی تارز کیا جاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غذب کو روکا نہ جا سکتا تھا البتہ کشادہ دل تھے اپنے نفس کے لیے نہ غذب ناک ہوتے نہ انتقام لیتے جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتیلی پلٹتے جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پس فرما لیتے آپ کی بیشترسی تبسم کی صورت میں تھی مسکراتے تداد موتیوں کی طرح چمکتے لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے ہر قوم کے موز آدمی کی تکریم فرماتے اور اسی کو ان کا والی بناتے لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی قندہ جبینی ختم نہ فرماتے اپنے اصحاب کی قبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے اچھی چیز کی تحسین و تصویر فرماتے اور بری چیز کی تخبی و توہین معتدل تھے زیادہ نشیب فراز نہ تھا غافل نہ ہوتے تھے مبادہ لوگ بھی غافل یا ملول قاتل ہو جائیں ہر حالت کے لیے مستعد رہتے حق سے کوتا ہی نہ فرماتے نہ حق کی طرف فرماتے جو لوگ آپ کے قریب رہتے وہ سب سے اچھے لوگ تھے اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر ہو اور سب سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غم گزار اور مددگار ہو آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے جگہ متعین نہ فرمانے لیتے یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے ہر جلیس کو اس کا حصہ آتا فرماتے حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہی پلٹ کر واپس ہوتا کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے آپ نے اپنی کندھے زبنی اور اخلاق سے سکھ کو نوازا یہاں تک کہ آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ کے نزدیک ایک حق رکھتے تھے کسی کو فضیلت تھی تو تخوا کی بنیاد پر آپ کی مجلس حلم و حیاء اور صبر و امانت کی مجلس تھی اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی اور نہ حرمتوں کا مرثیا ہوتا یعنی کسی کی آبرو پر بٹا کا اندیشہ نہ تھا لوگ تخوا کے ساتھ باہم محبت و ہمدردی رکھتے بڑے کا احترام کرتے چھوٹے پر رحم کرتے حاجت مند کو نوازتے اور اجنبی کو ان سطح کرتے آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی سہل قوار نرم پہلو تھے جفاج نہ چیختے چلاتے نہ فیش بکتے نہ زیادہ اطاف فرماتے نہ بہت تعریف کرتے جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے آپ سے مایوسی نہیں ہوتی تھی آپ نے تین باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا ریا کسی چیز کی کثرت سے اور لا یعنی بات سے اور تین باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا یعنی آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے کسی کو آر نہیں دلاتے تھے اور کسی کی عید جوئی نہیں کرتے تھے آپ وہی بات نو کے زبان پر لاتے جس میں ثواب کی امید ہوتی جب آپ تکلوم فرماتے تو آپ کے ہم نشین اپنے سر جھکا لیتے گویا ان کے سروں پر چڑیا ہے اور جب آپ خاموش ہوتے تو لوگ گپتگو کرتے لوگ آپ کے پاس گب بازی نہ کرتے آپ کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا ان کی بات ان کے پہلے شخص کی بات ہوتی جس بات سے سب لوگ ہستے اس سے آپ بھی ہستے اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے اجنبی آدمی بات میں جفا سے کام لیتا تو اس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو آپ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے صنع کے طالب نہ ہوتے خارجہ بن زید کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے باوقار ہوتے اپنا کوئی عزو باہر نہ نکالتے بہت زیادہ خاموش رہتے بلا ضرورت نہ بولتے جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے پھیر لیتے آپ کی حسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک نہ فضول نہ کوتا آپ کے صحابہ کی حسی بھی آپ کی توقیر و اقتدام مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی حاصل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے آپ کے رب نے آپ کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا حتی کہ اس نے خود آپ کی تاریخ میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى قُلْقِنْ عَظِيمِ یقیناً آپ عظیم اقلاق پر ہیں اور ایسی قوبیاں تھی جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھنچ آئے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی اور آپ کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر بارفتا ہو گئے انہیں خوبیوں کے سبب آپ کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہوئی یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی یاد رہے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے کمال قلق اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں ورنہ آپ کے مجد و شرف اور شمائل و کسائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور طے تک نہ رسائی ممکن ہے نہ اس کی گہرائی ناپی جا سکتی ہے بھلا کے سب سے عظیم بشر کی عظمت کی کنا تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے جس نے مجد و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی ہی کو کل قرار دیا گیا یعنی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن اللہ صلی محمد والا محمد کنا سلی ابراہیم والا ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ بارک الحمد والا محمد کنا محمد بار ابراہیم والا ابراہیم انک حمید مجيد اللہ سلے اللہ محمد والا آل وس وسل اللہ پیشکش رہبر